نبیلابادی حدیث فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد سقط قلوبكما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْضَ ذَٰلِكَ ظَهِيرَ عَسَى رَبُّهُ اِن طَلَّقَ كُلْنَ اَنْ يُبْدِلَهُ وَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُلْنَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَات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 اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا درس سلسل وار ان مجالس میں ہو رہا ہے جیسے کہ یہ بات سامنے آ چکی ہے اس کا درس نمبر بارہ سورہ تحریم پر مشتمل ہے اس منتخب نصاب میں مضامین کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ یہ تیسرا حصہ ہے اس نصاب کا پہلے حصے میں صورت العصر کے ساتھ تین مقامات اور جو نہایت جامع جن میں انسان کی کامیابی اور نجات کی تمام شرائط کا جامعیت کے ساتھ بیان ہے دوسرے حصے میں پھر ایمان کے مباحث آئے تھے تیسرے میں اب اعمال صالحہ کی بحث جاری ہے اس میں جو ترتیب رہی اس تیسرے حصے کا پہلا سبق سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی انیس آیات جو بہت مشابہ ہیں ہم مضمون ہیں بلکہ جن میں بعض آیات تو جو کی توں اسی طرح سے وارد ہوئی ہیں جیسے کہ سورہ مومنون کے آغاز میں ان دو مقامات پر مشتمل درس ہے پہلا اس حصے کا جس میں انفرادی سیدت و کردار کی تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں جو اساسات ہیں انہیں معین کر دیا گیا دوسرا در سورت الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل اس میں ایک پوری طرح تربیت شدہ تعمیر شدہ شخصیت بندہ مومن کی دل آویز شخصیت کے کیا خدو خال ہیں ان کا ایک نقشہ سامنے لے آیا گیا اضافی طور پر اس میں پرانے مجید کے علم و حکمت کے بعض اہم مضامین آئے توبہ کی اہمیت توبہ کی شرائط پھر اول و آخر ایمان کے مباحث اب یہ تیسرا درس ہے کہ جو عمل صالح کی تفصیل کے ذمن میں ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جب انسان سفر کرتا ہے تو پہلا قدم ہے خاندان کا ادارہ یہ خاندان کا ادارہ ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ استدواج سے وجود میں آتا ہے اس کی پہلی ڈائمنشن یہی ہے اس میں سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دیتا ہے تو والدین اور اولاد کے مابین ایک تعلق اور نسبت جو ہے اس سے اس ادارے کی سیکنڈ ڈائمنشن پھر جب یہ بھائیوں اور بہنوں کی تعداد ہو جائے اولاد جو ہے وہ متعدد ہو جائے تو ان کے مابین ایک رشتہ اخوت وجود میں آتا ہے اس سے وہ تھرڈ ڈائمنشن مکمل ہو جاتی ہے خاندان کے ادارے کی تو اصل میں اس کے ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب میں صرف سورہ تحریم ہے لیکن اس مرتبہ ہم نے اس کے تمہید کے طور پر بعد مضامین کا اضافہ کیا یعنی نمبر ایک یہ کہ نکاح کی عمومیت وسعت سہولت اور اس کی تاکید پھر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے کچھ مثبت کچھ منفی اقدامات پہلا مثبت اقدام تو یہی ہے کہ خاندان کے ادارے میں قوامیت مرد کو عطا کی گئی فیصلہ کن قوامیت اور رجال نے اس لیے کہ جس ادارے کا کوئی ایک سربراہ نہ ہو با اختیار اس میں فساد محالہ پیدا ہو جائے گا نمبر دو یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا وہ ہمارے اگلے درس میں آئے گی تفصیل سے بات والدین کا ادب ان کا احترام ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ یہ گویا کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کی سیکنڈ ڈائمنشن ہے ان دونوں کو ہم مثبت ہدایات کہیں گے منفی طور پر طلاق کے بارے میں کہ طلاق اگرچہ ابغض الحلال ہے لیکن حرام نہیں ہے اگر مرد اور عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے مابین مفاہمت نہ ہو مزاج کی ہم آہنگی نہ ہو تو زبردستی اس بندھن کو باندھے رکھنا مناسب نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کھول دیا جائے ہو سکتا ہے اللہ اس عورت کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کرے اور مرد کے لیے بھی بہتر صورت پیدا کر دے اس اعتبار سے اس کو خاص طور پر عیسائیت میں جو اسے بالکل ہی ممنوع قرار دے دیا گیا یہ در حقیقت ایک بہت بڑی غلطی ہے جس نے کہ خاندان کے ادارے کو شدید نقصان پہنچایا اور دوسرا جو منفی ہے زنا کا صد باب اور اس کے ضمن میں آئیں گے سطر اور حجاب کے حکام اس لیے کہ در حقیقت یہ وہ شے ہے جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف اور بیوی کی توجہ شوہر کی طرف مرکوز ہونے میں حائل ہو جاتی ہے اگر توجہ جو ہے منتشر ہو جائے شوہر کی توجہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی اوپر نہ ہو بلکہ یہ کہ ادھر ادھر اس کی نگاہیں اٹھ رہی ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ جو بانڈ ہے ان دونوں کے ماں بہن شوہر اور بیوی کے ماں بہن اسے زور پہنچے گا اسی طرح وائسی ورثہ اسی طرح برف معاملہ ہے لہذا سیگریگیٹڈ سوسائٹی مردوں اور عورتوں کے علیحدہ علیحدہ دائرہ ہائے کار ان کے علیحدہ علیحدہ فرائض منصبی پھر سطر اور حجاب کے کام اور پھر یہ کہ ذنا جیسی شے جو ہے اس کو جس درجے مقبوض قرار دیا گیا اور اس کے لیے جس کے لیے لفظ جو ہے جدید اگر ذہن کی ترجمانی کروں تو وحشیانہ سزا تجویز کی گئی واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا جدید اصطلاح میں اگر اس کے لیے لفظ وحشیانہ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہے لیکن یہ سزا تجویز کی گئی اس لیے کہ اس کے بغیر اس برائی کا سدباب ممکن نہیں ہے ہاں جو شادی شدہ نہیں ہے جن کے لیے کہ, وہ کہ ان کے تبڑی تقاضے کا کی تسکین کا سامان فراہم نہیں ہے ان کے لیے رعایت کی گئی ہے کہ ان کو سو کوڑے کی سزا دی جائے وہ بھی کوئی ہلکی سزا نہیں ہے لیکن شادی شدہ ہو اپنی اس تقاضے کی تسکین کا سامان اس کے پاس موجود ہو اور پھر وہ کہیں گندگی میں منہ مارے تو پھر یہ کہ سخت ترین سزا کا مستقبل ہے بارہ لیے مضامین تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے زیر بحث آ چکے ہیں اور ہم نے جو چار نشستیں اب تک ہو چکی ہیں سورت تحرین پر اس میں سے تین نشستوں میں انہی مضامین پر تفصیل سے گفتگو کی چوتھی اور آخری نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلے وار مطالعہ شروع ہوا تھا پہلی دو آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا تیسری آیت پر گفتگو ابھی جاری تھی کہ ہماری وہ نشست ختم ہو گئی تھی لہذا اب ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں تیسری آیتیں مبارکہ کو سامنے لائیے از اصل رن نبی بعض ازواج ہی حدیثہ وہ اس سے پہلے عام طور پر سمجھا جاتا ہے مانا جاتا ہے لفظ نہ ہو تو مفہومن محضوف ہے بز یاد کرو ذہن میں لاؤ اس بات کو بزرو از, از اصر رن نبی ولابا ازواج ہی حدیثہ ترا یاد کرو دھیان کرو اس واقعے کی طرف جبکہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اسر استدو اسرارن کوئی بات بطور راز بتانا جبکہ خاص طور پر الہ کا صلا ہے گیا ہے از نبی و الا باب ازواد ہی حدیثہ راز کسی کو تفویض کرنا کسی سے کوئی بات کہنا بطور راز جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے ایک بات کہی بطور راز فلم نب بات میں ہی تو جب ان زوجہ محترمہ نے ان اہلیہ نے اس کو ظاہر کر دیا اس راز کو فاش کر دیا اسے راز نہ رکھا بلکہ کسی کو بتا دیا بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ کس کو بتایا اس لیے کہ جو اگلی آیت ہے ان تطوبہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دوسری زوجہ محترمہ ہی تھی اس لیے کہ کا کسی آ رہا ہے فلما نبات نے ہی واضح رہے اور اللہ نے مطلع فرما دیا اپنے نبی کو اس پر یہ لفظ اظہار یہاں نوٹ کیجئے اظہرا یوزیرو اظہارن جیسے اسرا یوسرو اسرارن اصل میں اسرا جو ہے وہ کیا ہے اسرا یوسرو اسرارن اسرا یوسرو اسرارن اظہرا یوزیرو اظہارن یہ کہنے کو تو ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں اسرار ان الفاظ میں سے ہے جن میں مفہوم جو ہے اس کے برعکس بھی موجود ہے اور یہ باب افعال کے خواص میں سے ہے کہ بعض اوقات اس میں سلب ماخذ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے تو اسرار کے معنی راز کے طور پر کوئی بات کہنا اور اسرار کے معنی کسی راز کو فاش کر دینا بھی بیک وقت یہ دونوں مفہوم اس لفظ میں موجود ہیں لیکن اظہار پر غور یوزر و اظہارن زہر سے بنا ہے زہر پیٹھ کو کہتے ہیں اور اظہار کا اصل مفہوم ہے کسی کے پیٹھ پر سوار کر دینا غالب کر دینا یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بڑا برکزی لفظ آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیسک کے ضمن میں یہ لفظ آیا ہے ہوزی ارس اللہ رسول بل ودین الحق یوز ہیرو الدین نے کل تاکہ غالب کر دے اسے از ہرا یوز تو جب کوئی شے غالب ہو جاتی ہے جیسے کہ سوار جب سواری کے اوپر وہ سوار ہو گیا ہے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے اور گھوڑے پر قابو یافتہ ہے تو یہ پیٹھ سے تعلق ہے اس لفظ کا کسی کے پیٹھ پر سوار ہو جانا گویا کہ قابو یافتہ ہو جانا غالب ہو جانا متمکن ہو جانا یہاں پر چونکہ علا کا آیا ہے فرمایا ہوں دع ہوئے اللہ نے مطلع فرما دیا نبی کو اس پر کہ ان زوجہ محترمہ نے آپ کی کاس جو ہے فاش کر دیا ہے ارفا باز آرام باز تو جتلا دیا ار تعریف سے ہے رفا یو تعریفا ایک ہے کسی کو کوئی بات بتا دینا اور ایک ہے ذرا جتانا اہتمام کے ساتھ ار رفا ہوں اس کا کچھ حصہ تو جتلا دیا نبی نے کہ ہماری وہ بات جو ہے تم نے راز نہیں رکھی ہے اور ہمیں اس کی اطلاع ہو گئی ہے وہ رضا اور کچھ حصے سے اعراض کیا یہ آپ کی طبیعت کی وہ نرمی اور شفقت اور رافت جو ہے کہ بہت زیادہ جسے آپ انگریزی میں کہتے رب کرنا کسی بات کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو بار بار بیان کرنا اس کی بجائے طبیعت کے اندر رحمت و شفقت ہو تو بس اشارہ کافی ہے آکرانہ اشارہ کافی ہے تو گویا کہ ایک اشارہ کر دیا کہ معلوم ہو گیا ہے ہمیں کہ تم وہ راز نہیں رکھ سکیں باقی یہ کہ زیادہ تفصیل میں ہر ہر بات جو ہے جتلائی نہیں فلما نباحا بھی تو جب نبی نے مطلع کر دیا انہیں اس, اس کے بارے میں باخبر کر دیا کہ یہ راست تو تم نے فاش کر دیا ہے حالت من امبا کہا جا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا اس پر میں تفصیل بات کر چکا ہوں کہ یہ جو رد عمل ہے اس میں یقیناً ایک طرح کا وہ انداز موجود ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی خطاب پر شرمندگی ہو شرمندگی ہوتی تو بات اور ہوتی لیکن یہاں یہ کہ ایک طرح کا اس میں ایک شوقی کا رنگ ہے آپ کو کس نے بتایا اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوزن ہوا ہو اس لیے کہ ہوتا ہے یہی ہے رازوں کے معاملے میں کہ آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ راز کی بات ہے بس میں تمہیں بتا رہا ہوں آگے کسی کو نہ بتانا آگے وہ جس کو بتاتا ہے وہ پھر یہی کہتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے بہت راس کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے کسی کو نہ بتائیے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چکر کھا کے پھر بات تک آ جائے لیکن یہ کہ ہر دفعہ ہوتا یہی ہے کہ جب وہ راز کی بات آگے کسی کو بتائی جاتی ہے تو اسی انداز میں تو انہیں یہ شک ہوا کہ جن کو میں نے بتایا تھا شاید انہوں نے بتا دیا ہے تو اس سے وہ سوئزن کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں نے تو ان پر اعتماد کیا ان کو بات بتا دی اور انہوں نے الٹا معاملہ کیا ہے کہ حضور کو اس کی اطلاع فرما دی شکایت کر دی اور اس سے گویا کہ میرے اور حضور کے مابین جو ہے ایک بود اور فصل پیدا کرنے کی کوشش کی اور ظاہر بات ہے کہ یہ جہاں تعدد ازدواج ہوگا فطرت ہے انسان کی کچھ نہ کچھ چشمک تو ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے ہے کہ من امبا کہاضا میں یہ بھی ہے آپ کو کس نے بتایا یعنی شاید انہوں نے میں نے تو ان سے بھی بطور راز یہ بات کہی تھی انہوں نے راز فاش کر دیا اور ایک یہ کہ شوخی کا انداز بھی ہے۔ میں پچھلی برتباش کر چکا ہوں کہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی اگرچہ جھجک ہوتی ہے کہ امہات مہات المومنین کا معاملہ ہے لیکن ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اصل میں حضور کے ساتھ نسبت ہماری صرف ایک ہے آپ رسول اللہ کے نبی ہم آپ کے امتی ہیں لیکن جو لوگ اس وقت موجود تھے صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اب ان کی تو کچھ اور نسبتیں بھی تھیں کسی کے حضور جو ہے داماد تھے گویا کہ کوئی صحابی آپ کے خسر تھے خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے حضرت ابوبکر حضرت اوبک اب دیکھیے کس قدر یہ ایک, ایک دوسرے سے متضاد نسبتیں ہیں نبی اور امتی کے نسبت کے اعتبار سے حضرت ابوبک اور حضرت عمر حضور کے تابع ہیں لیکن اس رشتے کی بنیاد پر وہ گویا کے بزرگوں میں شمار ہوگا اور وہ ایک طرح سے نسبت جو ہے وہ ایک بلند نسبت قائم ہو جاتی اسی طرح واضح متحرات کا معاملہ ہے کہ اگرچہ ان کی نسبت بھی یہی تھی کہ وہ بھی امتی ہی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ بیویاں ہیں اب تعلق زن و شوہ ہے شوہر اور بیوی کے مابین معاملات جو ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس میں یقیناً میں نے پچھلی مرتبہ بھی مجھے یاد آیا یہ ناز والے نیاز کیا جانے کچھ نہ کچھ آخر یہ کہ شوہر اور بیوی کے مابین اس قسم کے معاملات کا ہونا بالکل کمی ہے فکری ہے تو اس پہلو سے یہ انداز جو ہے کوئی اس قدر زیادہ قابل تعجب نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ نا قابل قیاس ہو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے اس طرح کا انداز ہوا بلکہ مجھے یاد آیا جب واقعہ افق ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علحا پر جب توہمت لگی اور کافی وقت گزرا اس میں کہ اس میں جب تک وہی نہیں آ گئی سورہ نور کی آیات نازم نہیں ہو گئی کہ جن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علہا کی برات ہو گئی اس وقت تک شدید کرب میں رہے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ بیتی ہوگی حضرت عائشہ پر اس کا تو ہر انسان جو ہے تصور کر سکتا ہے بیمار ہو گئی لاغر ہو گئی جسم پر گوشت کا نام نہیں رہا ہڈی اور چمڑا رہ گیا سخت صدمے کے اندر اس کے بعد جب آیات نازل ہوئی اور حضور نے آ کر خوشخبری دی حضرت ابو بکر بھی موجود تھے اور ان کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ کی والدہ وہ بھی موجود تھی انہوں نے کہا عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں میری برات تو اللہ نے کی ہے میں اللہ کی ہم کروں گی اس کا شکریہ ادا کروں اب اس میں بھی دونوں بات ہے ایک تو حقیقت بھی ہے ظاہر بات ہے کہ معاملہ جو ہے وہ تو وحی الہی کے ذریعے سے برات ہوئی ہے تو حمد اور شکر کا حقدار جو ہے صداوار وہ تو اللہ تعالی ہے لیکن یہ کہ یہاں بھی وہ یقیناً ایک بیوی کا جو ایک انداز ہوتا ہے شوہر پر جو اعتماد تھا اب اس درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرسے میں آخر آپ بھی کیا کرتے اگر آپ اپنا یقیناً کوئی علم آپ کو ہوگا ہم نہیں نفی کر سکتے لیکن محض اپنے علم کی بنیاد پر اگر برات کا اعلان کرتے تو مخالفوں کا منہ کیسے بند کرتے یہ تو در حقیقت جب وہی آ گئی ہے تب آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ بات کر دی لیکن میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں میں اس پیچیدگی میں اس وقت نہیں جانا چاہتا اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے آپس کا اس میں اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے وہ واقعہ بھی شاید آپ کے ذہن میں آیا بھی ہو کہ ایک مرتبہ حضور نے گھر میں جیسے ہوتا ہے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے شوہر بیوی کے ماں بہت تو حضور کہیں غصے میں یہ بھی آپ کی زبان سے الفاظ نکل گئے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اب حضور تو یہ کہہ کے چلے گئے بلکہ بھول بھی گئے ظاہر بات ہے کہ ڈن مین اٹ یہ تو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہیں اظہار ناراضگی کی بات تھی باقی یہ کہ آپ نے کوئی جان بوجھ کر اور کوئی بدعا جو ہے وہ اس طور سے تو نہیں دی تھی جب واپس نشیف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی پر یہ کیا کر رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی بددعا کا اثر کب تک ظاہر ہوتا ہے یہ گویا کہ ایک شکوہ ایک گلہ محبت آبیز اور محبت بھرا گلہ ہے شکوہ ہے کہ آپ نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ مجھے بدعا دی ہے الفاظ جو بدوا کے ہیں چاہے یہ کہ آپ کا وہ ارادہ تھا یا نہیں تھا تو الفاظ یہ آتے کہ حضور فوراً قبلہ رو ہو گئے اور فوراً دعا کی ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میری زبان سے بھی بعض اوقات کسی سے ناراضگی میں کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں تو اگر میں کبھی کسی کو اس طرح کی کیفیت میں کوئی بدوا دے بیٹھوں تو اللہ اسے اس کے حق میں دعا بنا دے تو یہ تمام میں نے باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ یہاں پر وہ جو انداز ہے جس کو بعض لوگوں نے ایکسپائر کیا ہے اگلی آیت میں آ کر یہ بات جو ہے بہت زیادہ واضح ہوگی کہ ہمارے ہاں ایک خاص وقت میں فکر ہے کہ جن کو صحابہ کرام سے بالعموم اور ان میں سے خاص طور پر حضرت عمر حضرت ابو بکر سے اور حضرت عثمان سے بالخصوص اور پھر یہ کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ ہے اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصا ہے تو ان امات مومنین سے بھی بہت ہی ایک قد کی کیفیت ان کے اندر ہے تو جہاں انہیں موقع مل جاتا ہے جیسے کہ جو کوئی طبیعت کے اندر اگر جو ہے کوئی منفی رجحان موجود ہو تو پھر کوئی جگہ نہ بھی ہو بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ کہیں انگلی ڈھلنے کی جگہ مل جائے تو انسان وہاں پر پورا اثر تعمیر کر دیتا ہے تو یہ انداز اس مکتبہ فکر نے ازواج متحرات کے بارے میں اختیار کیا ہے تو یہاں اصل میں اس بحث کو ابھی آگے آئے گی اس کو نوٹ کر لیجئے تو انہوں نے کہا من امبا کہ کس نے کہا آپ سے وہ کس نے بتایا آپ کو کال نبا نی العلیم الخبیر حضور نے فرمایا مجھے خبر دی ہے اس نے جو سب کچھ جاننے والا ہر شے سے باخبر ہے اس میں بھی میں ارض کر چکا ہوں کہ ایک تو کچھ اس میں بھی ابھی غزب کا اور غصے کا اور گیس کا انداز ہے نبانی لانی مل یعنی تمہیں اس سے کیا سروکار کے کس نے بتایا تم سے جو میں باسپورس کر رہا ہوں تو اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں ایک راسٹ دیا تھا اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیات سورہ نسا کی کہ فسال ہاتو آنے تعتل نیک بیبیوں کے تو یہ جو اوساف ہے ان میں سب سے پہلا وصف ہے کہ شوہروں کی اطاعت گزار ہو فرما بردار ہو اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی تو یہ بنیادی وصف جو ہے گویا کہ اس میں تم سے خطا ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ تم شرمندگی کا اظہار کرو یہ کیوں پوچھ رہی ہو کہ کس نے بتایا اور دوسرے یہ کہ اللہ نے بتایا نبانی الع عالیم اس سے باب ہو گیا اس سوئے زن کا کہ جو پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید ان زوجۂ محترما نے بتایا ہے کہ جنہیں انہوں نے بتا دیا تھا تو اس کی بھی نفی ہو گئی اور ایک طرح کا اظہار ناراضگی بھی ہوا خفگی کا اظہار بھی ہو گیا نبان یا لالیم الخبیر ابھی شاید کے بارے میں چل باتیں اور نوٹ کر دیجئے وہ بات کیا تھی پرانے مجید نے اسے واضح نہیں کیا احادیث میں اور روایات میں بھی کوئی پختہ بات موجود نہیں ہے البتہ بعض قیاسات ہیں اور بعض جو ہے ضعیف روایات ہیں جن کے بارے میں کوئی زیادہ اعتماد والی بات نہیں ہمارے ہاں جو راس خورن فل علم ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جس شے کو اللہ نے راز رکھا ہے اس کی کھود کوریج میں انسان کیوں پڑے بعض لوگوں نے اس میں خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے کہ یہ بات اصل میں حضرت حفصہ سے حضور نے فرمائی تھی کہ میرے بات پہلی خلافت تو ابو بکر کی ہوگی اور پھر تمہارا باپ خلیفہ بنے گا رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بارے میں اور یہ بات حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دی بہرحال یہ چند باتیں اس طرح کی اور ہوئی ہیں لیکن یہ کہ اس میں ہمیں کوئی کھوت کریٹ میں جانے کی ضرورت نہیں آیت اپنے مفہوم کے لیے اپنے مطلوب اور معنی کے لئے محتاج نہیں ہے کہ اس کی وضاحت ہو کہ یہ کیا بات تھی تبھی وہ بات سمجھ میں آئی ان تطوبہ فقط فقط قلوب کو دوسری بات میں اور عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ دو ازواج کے ماں بہن یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ ہی کا تھا رضی اللہ تعالی عنہما الواج متحرات میں ان کا دونوں کا ایک مقام بھی تھا مرتبہ بھی تھا اس لیے کہ سب کو معلوم تھا حضور کے ساتھ جس قدر قرب حاصل ہے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ اور جو قدر قرب